بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد محترم بھائیوں اور بہنوں اج ہم فرۃ الفاتحہ کی آیت نمبر تین کا ترجمہ اور اس کی تفسیر انشاءاللہ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے مالک یوم الدین ہمارے ہاں تجوید کے حوالے سے بہت ساری غلطیاں ہیں اس لیے ہماری یہ کوشش ہوا کرے گی کہ جو آیت ہم پڑھیں اس کی مختصر تجوید اور مخرج کے حوالے سے گزارشات بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں ہمارے ہاں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو دیسی انداز میں لوگ بہت غلطیاں کرتے ہیں اس لیے ماں کو ماں لے کے پڑھتے ہیں یہ بھی غلط ہے اور یوم دین اس میں بھی سستی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے تو صحیح تلفظ ہے میں یوم الدین یا جب آتا ہے دال کے بعد تو اس کو دو حرکت جتنا لمبا کرنا لازم ہے بدلے کے دن کا مالک اللہ تعالی جس طرح قیامت کے دن کا مالک ہے اسی طرح یقیناً وہ رب العالمین ہے وہ باقی دنوں کا بھی مالک ہے یہاں قیامت کے دن کا ذکر بالخصوص اس لیے آیا ہے کہ اس دن تمام مخلوقات کی بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی تمام شہان دنیا اور ان کی رعایا سب آزاد و غلام اور چھوٹے بڑے برابر ہو جائیں گے اور صرف ایک اللہ کی ملوکیت اور بادشاہت باقی رہے گی سبھی اسی کے جلال اور جبروت کے سامنے سرنگوں ہوں گے سبھی اس کی جنت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہوں گے چنانچہ اللہ رب العزت نے اس دن اپنے اختیار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 اللہ فرماتے ہیں تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ جزا کا دن کیا ہے پھر تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ جزا کا دن کیا ہے جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کا اختیار نہ رکھے گی اور اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا اور سورہ واقعہ کے اندر دوسرے مقام پر فرمایا ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا لا لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منہ البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم هذا نزلهم يوم الدین پھر بے شک تم اے گمراہو جھٹلانے والو یقیناً سے کھانے والے ہو پھر اس سے پیٹ بھرنے والے ہو پھر اس پر کھولتے پانی سے پینے والے ہو پھر پیاس کی بیماری والے اونٹوں کے پینے کی طرح پینے والے ہو یہ جزا کے دن ان کی مہمانی ہوگی جو اللہ کے نافرمان اور باغی ہوں گے اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے سورہ معارج میں فرمایا ان خلدی دمون فی ام حکومل محروم والذین الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر وینکون بلا شبہ انسان تھوڑ دلہ بنایا گیا ہے جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جانے والا ہے جب اسے بھلائی ملتی ہے تو بہت روکنے والا ہے سوائے نماز ادا کرنے والوں کے وہ جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں وہ جن کے مالوں میں ایک مقرر حصہ غریبوں مسکینوں کے لیے ہے سوال کرنے والے کے لیے اور اس کے لیے جسے نہیں دیا گیا اور وہ جو جزا کے دن کو سچا مانتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسا ہے جس سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ میرے مال میں سے تو جو چاہے مجھ سے مانگ لے مگر روزے قیامت اللہ کے حضور تجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا قیامت کا دن وہ ہے کہ جہاں پر نبی اپنے باپ کو نہیں بچا سکے گا نبی اپنے رشتے داروں کو نہیں بچا سکیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کہتے ہیں میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب مالک کی الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن بدترین نام اس شخص کا ہوگا جو اپنا نام ملک الاملاک یعنی شہنشاہ رکھے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے تو دنیا میں یہ شہنشاہ اور بادشاہ بننے والے اور دنیا کے اوپر اپنی دھاک اور اپنے بڑے بڑے ناموں کا غلولہ اور غلغلہ پھیلانے کے دعوے کرنے والے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی زمین کو پکڑے گا آسمان کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا اور فرمائے گا میں ہوں بادشاہ کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو مالک اور کیا کیا کچھ کہتے تھے تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں اس قیامت کے دن کا مالک اکیلا اللہ ہے وہ مالک الملک ہے ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے وہاں پر کسی کا کوئی روب دبہ نہیں چلے گا بلکہ سارا جلال سارا جبروت ساری حاکمیت ساری ملوکیت اللہ رب العالمین کی ہوگی تو یہ اس آیت کی مختصر تشریح ہے مالک کی یوم الدین بدلے کے دن کا مالک اللہ رب العالمین کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے و دعوانا ان الحمد الحمدللہ رب العالمین